أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا فرینجوی کمب عئی عَلَيْكُمْ وا کمبلی یا ایوہ ایلینہ وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اذا کم تم ادت جب تم نماز کے لیے اٹھو بلو وجوہا تو اپنے چہروں کو دھو لو وہ اپنے ہاتھوں کو ارل مرافیتی کوہنی سمیت کوہنیوں تک اسی کم اور اپنے سروں کا مسح کر لو وہ ارجولا تم ارل کہا اور اپنے پاؤں کو ٹکنوں تک دھو وہ ان کن اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو جنبی ہو پتہ تو اچھی طرح سے غسل کر لو وہ ان کم تم اگر تم بیمار ہو او الا سفر یا سفر پر ہو او جا جن منکم من تھی یا تم میں سے کوئی ایک فضائے حاجت سے آیا ہو او لام تم نسا یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو قلم تجید ماہن پھر تم پانی نہ پاؤ فتح چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو ماں جو اللہ, من حرج؟ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا والا اور لیکن وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے ورتیم نعمت ہوا اور تاکہ وہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دے لا اللہ تشکر تاکہ تم شکر کرو اللہ سب تعالیٰ نے پہلے حکم دیا تھا او فو و اقویمان جو ہیں وہ پورے کرو پھر اس کے تحت اللہ نے حلال و حرام کی تفصیل بڑی وضاحت کے ساتھ بیان آئی. اب اس آیت میں تیمم اور وضو کے احکام اللہ سبحانہ ہوا تھا ذکر کر رہے ہیں یہ وضو اور تیمم کے احکام جو اس آیس میں ذکر ہیں یہ عقول میں سے بھی ہیں عقول میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے اور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 اور وضو کے لیے سب سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے انال و بنی یاد کا دور نیتوں پر ہے اگر کوئی مطلب ہے کہ اٹھے اور ہاتھ دھوئے چہرہ دھوئے پولی وغیرہ کریں ناک نوک جھاڑ لے اور وضو کی نیت کہیں اور پھر اس کی نیت بن جائے کہ چلو آتا اس وضو تو میرا ہو ہی گیا ہے تو وضو ہی کر تو یہ وضو نہیں ہوا وضو کی نیت سے اس کو یہ سارے اعمال سر انجام دیں بنا بلکہ اعمال و اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ایجاد جب تم وضو کرو تو دائیں طرف سے وضو کا آغاز کرو یعنی پہلے دایا عزو اس کے بعد بایاں یہ ترتیب سارے وضو میں رکھنی ہے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 دل میں ارادہ کرے وضو کرنے کا بسم اللہ پڑے اور دائیں طرف سے آرام کرے <تصفح> پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم میں سے کوئی آدمی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھوں کو کسی پانی کے برتن میں داخل نہ کرے حتیٰ کہ اس کو تین بار ہو لے تو انداز اگر ان بات اچھی ادو بالکل اس کو کوئی پتہ نہیں کہ آپ اس کا ہاتھ کہاں گزار رہا ہے یہ بھی لازمی اور ضروری ہے پھر حکم دیا ہے ادا تبدھا مز میز بو کرے تو کلی کر وسطن شرک ناپ کی ہوا کے ذریعے پانی کو اوپر کھین وس تن اور ناپ کی ہوا کے ذریعے پھر پانی کو نکال ایک الج میں آتا ہے ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغات اگر روزے کی حالت میں ہو تو پھر تھوڑا سا یہ پر چڑھاؤ پھر نہیں زیادہ چڑھاؤ اور اگر روزہ نہیں ہے تو پھر خوب اچھی طرح سے چڑھاؤ اچھی طرح سے چڑھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ اتنا ہی چڑھا دے کہ اس کو گتا آ جائے یہ کام بھی نہیں کرنا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 اس کیا ہے ناک کی ہوا سے پانی کو ذرا اوپر کھینچیں اور اگر روزہ نہیں ہے تو ذرا تھوڑا سا زیادہ اوپر کو کھینچیں اور استن سار کیا ہے ناک کی ہوا کے ذریعے پانی کو پھر بہتر نکالیں اب جس کو تو نظرا جو ناک ہوتا ہے وہ تو ناپ جھاڑ لیتا ہے اور جس کو نہیں اس کو پرواہی کوئی نہیں وہ تو بس ہلکا سا ناک کے ساتھ لگایا اور چھوڑ دیا نہ اس دن نہ اس دن نہ اس دن میں وہ بالکا کچھ ہی اور یہ تینوں کام فرض ہیں حکم دیا وستن شرق بال استنشا نیت کرنا بھی فرض بسم اللہ پڑھنا بھی فرض کلی کرنا نعت میں پانی چڑھانا ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا اور ناک کی ہوا سے پانی کو باہر نکالنا پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے توسیلو سیر وجوہ اذا کم تو میرا سرا تھی تب سیر نماز کی طرف اٹھو تو چہروں کو دھو لو اب یہ جو سارا کام ہے نا کولی کرنا ناک میں پانی چڑھانا اچھی طرح پھر ناک کو جھاڑنا یہ تبصر وجوہ کم کے حکم میں شامل ہے کیا دھونے کا حکم ہے نا وج وج چہرہ اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ مواجہ ہوتا ہے سامنا ہوتا ہے تو بندہ جب دوسرے بندے کا سامنا کرتا ہے تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے اس میں داڑھی بھی داڑھی کا خلار بھی فف سیلو وجوہا کمبھ کے حکم کے اندر شامل ہے کلی کرنا بندہ بولتا ہے تو منہ سا ہوتا ہے اسی طرح ناک یہ یہ ساری چیزیں مواجہ کے اندر شامل ہوئی تو فب سین وجوہ کم کے مرنے میں ہی یہ ساری چیزیں شامل تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا کو کر کھول کر دیا اور چہرہ دھویا اور اس کے بعد ایک چز میں پانی لیا اپنی چھولی کے نیچے داخل کیا خل ڈالا اس کے ساتھ داڑھی کا ہلا دیا اور کہا ہاتھا ری ربی اجزاء جل مجھے میرے رب اجزابا جل نے اس طرح کرنے کا حکم دیا فی الحال کرنا رب اجزا بال کا حکم ہے تو داڑی کا فی الحال کرنا بھی فرض پھر وہ تاپ اب کوہنی से سے کوئی سمجھ سکتا کہ से سے نیچے نیچے مدد ہو گئی کونی تاک لائے تو یہ سمجھ میں سیتا تھا کہ عربی زبان میں لفظ یاد یہاں سے لے کے ہاتھ کی انی سے لے کے یہ کندھے کا سارے کو یاد کہتے ہیں پھر اس یاد کے مختلف حصے ہیں یہ کاف اچھے ہی اس کو کہتے ہیں کاف یہ جو, جو جوڑ ہے اس کو کہتے ہیں رف پھر اس جو سے لے کے کوہنی تک کا حصہ اس کو کہتے ہیں ساہد اور کوہنی کو کہتے ہیں میرکپ اس کی جمع مراک کوہنی سے لے کے کنڈے تک کا جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں آزود یہ یگ کے سارے حصے ہیں یعنی کہ لفظ یج بولانا بیا تم اپنے ہاتھوں کو دھو لو اگر لفظ امراک نہ بولا جاتا تو دیا کا نکلتا ہاتھ کندھے تک دھونے پڑ اب لفظ المراق بول کر حد بندی کی ہے تو اصول یہ ہے کہ جب جو حد مقرر کی گئی جو حد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 جنس ایک ہے اگر جنس مختلف ہوتی تو پھر یہ دھونے کے حکم میں شامل نہ ہوتی دوسری بات حدیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمنیوں سمیت بابود ادارا ادارہ علابی علما کمنیوں پر پانی کو گھماتے اسے حکم دیا آپ نے مبالغہ کرنے کا زیادہ سے زیادہ دھونے کا کون سے اوپر تک بھی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 کوئی کہتے ہیں تین انگلیاں کوئی کہتا ہے چپا چار انگلیاں سر کا چوتھا حصہ مختلف لوگوں کی مختلف باتیں اتنا کر لو تو پتے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا وم ساہو بھی بہ سی اپنے سر کے کچھ حصے کا نسا کر یہ تو نہیں کہا بلکہ کیا کہا ہے روسی کم اپنے سروں کا نشہ کرو تو جس چیز کو آپ سار کہتے ہیں نا اس کا نشہ ہے اور پورے سر کا نسہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سر کے کچھ حصے کا مسا نہیں کیا ہاں آپ نے پگڑی مانگی تھی سر پہ ایسے آگے سے سر تھوڑا سا ننگا تھا پیچھے پگڑی تو آپ نے کیا کیا جتنا سارا ننگا ہے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 تو پورے سر کے اوپر سے مسافر ہے پگڑی کے اوپر سے. سر پہ رومال تو اس کے اوپر سے پورے سر کا مسافر ہے. اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ بڑے پاپشا بنا کے آئے ہوتے ہیں یہ ہیئر اسٹائل کہیں بگڑ نہ جائے خراب نہ ہو جائے وہ بڑے احتیاط کے ساتھ سر کا مسافر ہے یہ, یہ طریقہ کار بدل ہے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 سر کا مسا کر دیکھا پورے سر کا مسا اور فرمایا الز نا نے کان بھی سر میں سے تو کانوں کا بھی مسا کیا جائے گا تو کان کا مسا بھی ایسے کریں کہ پورے کام کا بس وہ دگڑ بگڑ نہیں کرنا تھوڑا سا کان کو ہاتھ لگایا اور چار مسا ہو یہ کام پورے کان کا اطمینان تسلی کے ساتھ مسا ہے کان کی لوٹیں شروع کریں اور یہ راستے بنے ہیں پر انگلی کو آرام سے گھماتے گھماتے سوراخ میں لے جائیں انگلی کو سوراخ سے نکالنا نہیں نکالے بغیر پیچھے سے انگوٹھے کو گھما دیں تاکہ اندر انگلی بھی کان کے سوراخ میں بھی گھومے اور سوراخ بھی مکمل طور پہ مسے کی زمین آ جائے پورے سر کا مسا ہے پورے کانوں کا مسا ارجولا کوئی اور اپنے پاؤں کو دھو لو ٹکلو سمیت اب رجل کا جو لفظ ہے نا یہ پاؤں کی انگلی سے لے کے اور یہ کوہ لے تک یہ ساری رجروں میں تانٹنے کا جو نیچے نیچے ہے ٹکنے سے نیچے حصہ اس کو کہتے ہیں قدم ٹکنے کو کاٹ کہتے ہیں پھر ٹکنے سے لے کے گھٹنے تک جو حصہ اس کو کہتے ہیں پی پلی ساپ سات اور گھٹنے کو کہتے ہیں رکبا گھٹنے سے لے کے آگے جو ہے ران اس کو اربی زبان میں کہتے ہیں ساخص ساخیز ساخت رقبہ ساپ کاٹ اور کدم کے مجموعے کا نام ہے رجب تو کہا ہے وہ ار جورا کو اڑل تو ٹخنوں سمیت دھونا یہ فرض ہے اس سے اوپر پنڈلی تک لے جائیں تو بھی ٹھیک ہے ابو وہ رضی روی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہی مسلم میں ہے انہوں نے وضو کیا تو اس کے اوپر تک واجود ہوئے اور پنڈلی تک پہنچ دھوئے اور کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے اچھا یہاں سے ہماری کراٹ میں ہے وہ ارجولا پور ادر اپنے سو کو ڈھولو ٹکنو سمیت ارجولا لام پر زبر اچھا لام پر زبر کے ساتھ ساتھ لام پر زیر بھی ثابت ہے وہ ارجولی کم ارجولی تو ارجولی کم گے تو مانا کیا بن جائے گا بمستا ہوں بے روسی و ارجولی کم ائی اپنے سروں کا مسا کرو اور پاؤں کا مسا کرو ٹخنوں تا کرو پاؤں کا مسا کب کرنا ہے یہ تو شریعت نے وضاحت کرنی ہونا چاہیے مسے کا حکم بھی ہے اور دھونے کا بھی ہے دھونا کب ہے جب وہ پاؤں نک مسا کب کرنا ہے جب وہ گزو کی حالت میں موزے یا جرابیں وغیرہ پاؤں پر پہنی ہوں تو پھر ارجولی گمی پھر پاؤں پر مسا کرنا ایسا ہوتا تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاؤں ننگا ہو تو تب بھی اس کے اوپر مساح کرتے ہیں ننگے پاؤں پر بھی مسا کرنے والی ایک قوم پائی جاتی ہے تو احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں ننگا ہوتا تو آپ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 اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے پونتے پھیر رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور بلند آواز سے تین مرتبہ فرمایا من النار ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی وعید ہے ہلاکت ہاتھ گیلا کر کے وہ کیا کر رہے تھے پاؤں پر پھیر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان و تنگی کرنا ہے تو اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ پاؤں اگر ننگا ہو تو پھر اس پر مسا نہیں ہے بلکہ اس کو دھونا پڑے گا ہاں جرابے یا موزے پہنے ہوں تو پھر ٹھیک <تصفح> ہے پھر <تصفح> مسا کرنا ہے پھر دھونا نہیں ہے جرابے یا موزے پہنے ہوں گرو کی حالت میں پہنے ہوں تو پھر اب جراطوں سمیت پاؤں کو دھونا شروع کر دیں یہ کام نہیں کرنا پھر ارجونی ہوں پھر مساو <coughs> اور پھر جب ہاتھ دھونے ہیں کوئیوں سمیت اور پاؤں دھونے ہیں ہاتھوں پاؤں کی گلیاں کا کھلاڑ بھی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اذا تبدا کرے تو اپنے کا اور کی انگلوں کا خلال کار تو یہ بھی فرض اب گنے کتنے فرائض ہو گئے ہیں چار پھر وضو میں ترتیب بھی مجددنے مجددنے مجددنے جو ضروری ہے بال ترتیب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس ترتیب سے ذکر کیا ہے اسی ترتیب سے رضو کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ابدا او بیما بادا اللہ بی. وہاں سے شروع کرو جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے چاہے وہ کی صحیح ہو چاہے وزو ہو چاہے کوئی بھی کام ہو ابداؤ بیما بدا اللہ بی تو ترتیب لازم اور ضروری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی ترتیب کے ساتھ وہ روک کیا ترتیب کو آگے پیچھے نہیں کیا کچھ لوگ کہتے ہیں نا وہ خیر ہے آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی بات نہیں نئی بات ہے نبی کی سنت اور طریقے کی مخالفت ہے پر یاد طریقہ کی نئی غالب جو لوگ نبی کے امر کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈریں اس کی کو ہم فکر نہ سمجھیں کہیں وہ کتنے میں ممترانہ ہو جائیں یا عزاب علیم میں مفترانہ ہو جائیں کوئی معمولی بات نہیں ہے تو آزائے وزو کو کم از کم ایک مرتبہ دھونا اور زیادہ سے زیادہ تین بار دھونا ثابت ہے تین سے زیادہ مرتبہ دھونا یہ جائز نہیں درست نہیں یہ تو ہے بزو کا طریقہ پھر فرمایا گا ان کم تم مروا اولاد المن کم من کی جب تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی آدمی وہ قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آئے او لامسا یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو تو فلنگ کا پانی ہے نہ غسل کے لیے نہ بوزو کے لیے اب کیا کرنا فرمایا خاتع من سعید با پاکیزہ متی کا قصد کرو تو اسی سے ہم سہو بھی بوجھو اس مٹی سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مساحت ہو اس کی تفصیل پیچھے صورت نشاں میں وہ آپ کو بتائی تھی تیم کے حوالے سے کہ صحیح کہتے ہیں گرد و غبار والی مٹی جو ہوا میں اڑتی ہے اس کو کہتے ہیں تحید تو تیمم کرنا ہے سعید طیب سے پاکیزہ گرد و غبار والی مٹی سے کئی لوگوں نے وہ مٹی کا ڈھیلا رکھا ہوتا ہے تیمم کرنے کے لیے وہ نہیں چاہیے کیا چاہیے تیمم کے لیے گرد و غبار والی مٹی جو آپ کو دیوار پہ ہاتھ مارنے سے بھی مل جائے اور ادھر اس کے اندر سے بھی نکلتی ہے یہ ہے شریر جو اڑتی ہے اس کے ساتھ تیرن کرنا ہے اور یہ ہر جگہ پر دستیاب ہوتی ہے آواز کو اڑا کے بڑی بڑی دور لے جاتی ہے تو بہرحال یہ جو آیت ہے غذ مریسی سی مریسی مریسی سیر, مرئی سیر, مرئی سیر, مرئی سیر میم را یا سین پھر جا اور پھر عین مریسی یہ پانچ یا چھ ہجری کو ہوا تھا غذبے سے واپس آ رہے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انحر گئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ کے ہار کی وجہ سے بھی اللہ میں بڑی برکتیں ہار ہی گم ہو جاتا اور مزے کی بات ہے ہار اپنا بھی نہیں تھا, <تصفح> تھا اپنا ابی بکر رضی اللہ ادھار لیا ہوا تھا اور تھا کدھر اونٹ کے نیچے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا پتا نہیں کدھر گیا وہ اونٹ مٹھائے واسطہ اپنے اونٹ کے نیچے ہی ہار ہے اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابو بکر کی بیٹی نے ہمیں اسی ایسی جگہ پہ روک دیا ہے جہاں پہ پانی میں اور نماز کا وقت ہو گیا ربی اللہ تعالیٰ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر کے اور سو رہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ باپ آ کر